ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير محمد صلی من صلیمر بسم الرحيم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 اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج 11 اتوبر 2014 کو ہفتے کے دن 15 اور 16 زلحجہ چودہ ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر ایک میں 146 میں ہم انشاءاللہ سورة توبہ کی آخری دو عظیم ترین آیات کو ان ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے اعوذ باللہ السمیل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علدتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فانتبلو فقل حسبی اللہ اللہ اللہ علیہ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری صورت توبہ بھی آج مکمل ہوگی اور پرانے پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سے تیسری منزل کا آغاز ہوگا اور نئی سورت کا سیو ہماری آج کی یہ گفتگو مسئلہ نمبر ہنڈریڈ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت مسئلہ نمبر سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت ان شاء اللہ اس کا لنک پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بھی ہمارے بھائی ڈال دیں گے آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ صورت توبہ کی ان دو آیات کے ساتھ ساتھ آٹھ مزید مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو ڈسکس کریں گے آج کی گفتگو کے دوران جتنی آیات آئیں گی میں ان ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جو احادیث ہیں تقریباً چوبیس کے قریب صحیح الاسناد احادیث آئیں گی اور یہ بڑی حرام کن بات ہے کہ یہ سب کی سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی ان تعالی ان میں جو کریٹیکل احادیث ہوں گی تقریباً تمام کے ہی میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبرز بتا دوں گا اللم ہرمین بیروت اور السلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں عربی سافٹ ویئرس مقبد ال شاملہ اور دیگر سافٹ ویئرس بنتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو گفتگو کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے یہ آج کا ٹاپک ایک منفرد ٹاپک ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آج تک کسی نے اس ٹاپک کو اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا ایک مشکل ٹاپک ہے عموماً جو ٹاپک ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے لیکن یہ بالکل اس کا سائملٹینئس کنٹراسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی محبت ہے پرانے حکیم اور صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں من گھڑت کسی کہانیاں تو ماشاء اللہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں تھوک کے حساب سے لیکن ان کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر جو گفتگو سنیں گے وہ کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو یہ سینچری مکمل ہو مسئلہ نمبر ہنڈریڈ یہ کسی اہم ٹاپک پہ آئے تو الحمدللہ اللہ اس سے اہم ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ امام کائنات سید الاولی نو اللہ خرین شفیع الم رحمت اللہ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت انشاءاللہ اس ٹاپک پہ یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے اس میں جتنی آیات ہیں یہ اللٹپ یا ایٹرینڈم نہیں ہیں بلکہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور انہی آرٹس جو کراس ریفرنسز ہیں انہیں کے کانٹیکس میں میں اللہ چوبیس صحیح الاسناد احدیث مکمل ریفرنسز کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا ان اللہ تعالی اور یہ ہماری چوبیس کی نسبت بھی ڈبل بارہ کی نسبت ہے دن رات میں چوبیس گھنٹے بھی ہے اور یہ آٹھ حوالے جو ہیں میں نے جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے لیے ہیں ویسے قرآن پاک سے آیات تو بہت پیش کی جا سکتی تھی لیکن یہ آٹھ کا عدد کراس ریفرنس کے طور پر چونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اَودب اللہ من شان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم رسول من بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کا رسول تمہاری ہی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہی مبروس ہوئے اور انسانوں ہی میں پیدا ہوئے عزیز علیہ ما تم ان پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور خواہش مند ہیں اور مومنین کے لیے رؤف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں یعنی مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے تولو پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ لوگ منہ آپ سے پھیر لیں فک اللہ تو آپ پھر اعلان فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے علیہ ہی تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا وهو رب العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے مالک ہے اب یہ رب کا لفظ استعمال ہوا عرش عظیم کے لیے بات بھی پتہ چلی کہ ارش بھی اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ مخلوق کا ہی رب ہوتا ہے بھائیو اس میں آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے لیے دو صفات کا ذکر آیا روف الرحیم پرٹیکولر اس کے علاوہ باقی صفات بھی ہیں عزیز العلیہ مار تو رعف اور رحیم کے حوالے سے سمجھ لیجیے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالی کے لیے بھی پرانے پاک میں استعمال ہوئے ہیں لیکن وہ ہوگا ار اور ار رحیم علف لام کے ساتھ انگلش میں ہم دی اگر صرف کہیں سٹی تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے دی سٹی کوئی خاص شہر تو اللہ کے لیے آئے گا تو ار روف علف لام کے ساتھ لام بیچ میں سائلنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ رو آیا اس کے بعد تو ار ر تو کسی کا نام عبد الروف اور عبد الرحیم بھی رکھنا درست ہے اور صرف رعف اور رحیم بھی رکھنا درست ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام مبارک ہے اس کے علاوہ بھی عموماً نام رکھا جاتا ہے عبد الرحمان تو بعض لوگ اس کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں اس میں کوئی شریک گرفت نہیں ہے کیونکہ رحمان اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کا نام ہے اررحمان رحمان تو ہر وہ شخص ہو, ہو سکتا ہے جو رحم کرنے والا ہو اررحمان وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ اسماء و صفات کے حوالے سے لوگوں میں مس کنسیپشن پائی جاتی ہے وہ کسی کو رحیم بلا دیں یا کسی طریقے سے کسی کو رحمان بلا دیں تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی شرک ہو گیا کوئی شرک نہیں ہوتا ار اور الرحیم پکاریں گے تو پھر شرک ہوگا تو یہ بات سمجھ لیں برال اس حوالے سے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے میری گفتگو ہے اسم اعظم اور اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے حوالے سے اس کی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے بہرحال ان دو عظیم آیات میں امام کائنات سید اللہ قرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان ہوا کہ انتہائی حریص ہیں بڑے خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور تم پر جو تکلیف آتی ہے وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اس کے باوجود اب اپنا وہ اگلے کراس ریفرنسز نکال لیجئے اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کانٹیکس میں انشاءاللہ ڈبل بارہ یعنی چوبیس صحیح السناد حدیث اور تمام کی تمام صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کریں گے پہلے ان دو آیات کے کانٹیکسٹ میں میں تین حدیثیں بخاری اور مسلم سے بیان کر دوں تاکہ بعد مزید کھل جائے اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں متفق ان علیہ احادیث ہیں صورت الطبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں آٹھ اور صحیح مسلم میں 590 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسوار کرنے کا حکم دے دیتا امت کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ اسے سنت رکھا فرض نہیں کیا اللہ کے کی عزم سے دوسری حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ایسے ہی بخاری میں آٹھ سو چونسٹھ مسلم میں ایک ہزار چار سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز کے لیے کافی لیٹ اپنے حجرے سے باہر نکلے صحابۂ اکرام انتظار کرتے رہے سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عورتیں اور بچے بھی گھروں میں سو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے عشاء کی نماز کا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دیتا ایک تہائی رات تک امت کی شفقت کی وجہ سے میں نے اس پر سختی نہیں فرمائی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث بخاری میں 6113 اور مسلم میں 1825 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تین دن تک قیام اللیل جسے ہم عرف عام میں تراوی کی نماز کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھائی چوتھے دن صحابہ کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے باہر جمع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے حتا کہ فجر کا وقت ہو گیا فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا تمہارا رات کو میرا انتظار کرنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں خود باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ تم پر فرض ہی نہ کر دے اور تم لوگ پھر اس سے آجز آ جاؤ ظاہر امت کا خیال تھا اکرام تو شاید کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھ لیتے آنے والی امت کا خیال تھا اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور غصے کے عالم میں باہر نکلے مغ بھی بند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اس معاملے میں اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں میں جا کر نماز ادا کرو ایک مرد کی فرض نماز کے علاوہ گھر میں پڑی ہوئی نماز سب سے افضل ہے اس حوالے سے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر بڑی ڈیٹیل گفتگو چالیس منٹ کی, کی ہے مسئلہ نمبر بیس کے نام سے کیا اللیل اور تراوی کا مسئلہ اور ہرمین میں بیس تراوی کیوں کی جاتی ہے اور اس میں حق بات کیا ہے وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہے آج محل نہیں اب کراس ریفرنس نمبر ون پہ آ جائیے مشہور آیت سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ومار سل کا اللہ رحمت عالمین اور اہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کا نہیں اس کا ترجمہ بنتا ہے تمام جہان والوں کے لیے اگر تمام جہانوں کے لیے بھی کریں گے تو تمام جہان سے مراد ہے جیسے انسان ایک سپیشیز ہے جن دوسری سپیشیز ہیں درخت اور جانور نباتات حیوانات یہ تمام کی تمام جتنی سپیشیز ہیں یہ الگ الگ ایک پورا جہان ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اب اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جانوروں کے اوپر کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درختوں کے حوالے سے احادیث یہ تو کئی گھنٹے چاہئیں صرف اس آیت کو بریف کرنے کے لئے ما یوہا الیا انما اللہ کم الاحم واحد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا بس اب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری اتنی بڑی شان ہے اس کے باوجود یہ بات یاد رکھو بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے ان تمام شانوں کے باوجود میں بھی اللہ کا بندہ ہوں الہ نہیں ہوں میں اللہ کا عابد ہوں بابود وہی ہے ایک فہل تم فہل ان تو کیا تم سر تسلیم ہم کرتے ہو اس حوالے سے بھی تین احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں 3560 صحیح مسلم میں 6045 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا ہاں اگر اللہ کی حدود پامال ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے اگر کسی نے زنا کا اعتراف کیا تو اسے سنسار کیا اپنی ذات کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر اس میں وہ مشہور حدیث بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم کی جب فاطمہ نامی عورت کی سفارش اسامہ ابن زید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور خطبہ دیا ممبر پہ چڑھ کے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین بناتی تھیں اور غریب لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا دوسری حدیث صحیح مسلم میں چھ چھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ مشرقین کے لیے دعائے ضن فرمائیں یعنی بد دعا کیجیے اللہ ان کو ہلاک کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے لانت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوت نازلہ پڑھتے تھے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے تو وہ بھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر نہیں پڑی بلکہ وہ ریونج میں پڑھی انتقام میں جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ ریونج میں یہ کام کیا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لانت نہیں فرمائی تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار دو سو اکتیس مسلم میں چار ہزار چھ سو ترپن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر عہد کے دن سے بھی بڑا کو مشکل کا دن آیا کبھی ہمیں تو یہی پتا ہے حضرت عائشہ نے تو اپنی زندگی میں یہی وقت دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار دندان مبارک شہید ہوئے اور بہوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی عہد کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ اس سے بھی مشکل وقت تھا مجھ پر تائف کا وقت اقبا کی گھاٹی کا وقت جب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس لوٹا سخت افسردگی کے عالم میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور وہ اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اس قوم نے جواب دیا وہ ہمارے علم میں ہے اب یہ فرشتہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے پھر اس فرشتے نے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے اسپیشل آپ کی طرف بھیجا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بنو ثقیف کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کر سرما بنا دوں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور وقت نے دیکھا بالآخر بنو ثقیف نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی کہ انہی کی وجہ سے جو پرشین امپائر گری جنگ قادسیہ میں بنو ثقیف کے ہی لوگ تھے جن میں مشہور مختار ثقافی تابئی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا ان کے جو والد تھے ابوبیدہ ثقی وہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرایا تھا جنگ قادثیہ سے پہلے اور اس کے بعد باقی بنو ثقیف نے بھی جنگ قادسیہ میں بنو تمیم اور بنو ثقیف ہی تھے جنہوں نے جنگ قادسیہ میں مین رول ادا کیا پرشین امپائر کو گرانے کے لیے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ امت نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہی بنو ثقیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہام کر دیا طائف میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا الحمد دوسرا کراس ریفرنس سورت القلم کی آیت نمبر ایک تا چار نون والقلم وما يسطرون نون القلم کی قسم اس, کے اس قلم کی اس پین کی قسم یعنی یہ کون سا القلم ہے جس نے لوے محفوظ کو لکھا جو جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا وما یسترون اور لکھنے والوں کی قسم اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے نام امان لکھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی عام لکھنے والے بھی جو حق کی دعوت دیتے ہیں مانگتا بھی نعمت ربی کا بھی مجنون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی نعمت سے دیوانے تو نہیں ہو تم پر تو تمہارے رب کی نعمت ہے وَإِنَّ أَجرًا مَمْنُونَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا انفینٹ فار ایور کانٹینیوس اجر ہے آپ کے لیے ظاہر صحابہ نے ایمان قبول کیا پھر تابعین پھر تبہ تابئی آج تک جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جتنے لوگ نیک امال کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکات ادا کر رہے ہیں یہ سب کا سب ثواب صدقہ جادیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مال میں جاتا ہے آپ ہی نے تو وہ دعوت انیشیٹ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا وہ انقل آلہ خلقن عدیم اور آپ بے شک اخلاق کے بلند ترین درجے پر باعث ہے بلند تری اب جس درجے کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہوگا اس کانٹیکس میں بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں صرف تین احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کروں گا پہلی حدیث مشہور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار عائشہ ام رضی انتالیس اماعشہ ردی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے بے شک قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو انسان مطلوب ہے اس کی پریکٹیکل فارم اور اس کی سب سے بہترین شکل رول ماڈل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکس اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وبحسن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمون ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ صورت النساء کی عید نمبر اسی ہے مئی الرسل فقد اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاط کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا اللہ کی اطاط کی دوسری حدیث صحیح مسلم میں چھ ہزار چوالیس سیدنا انس کا بیان ہے کہ ایک پاگل عورت جس کے عقل میں کچھ نقص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو گردن موڑ کے یہ نہیں دیکھتے تھے اگر کسی نے پیچھے سے بلایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا رخے انمر پھیرتے تھے یہ بھی انکساری کی علامت ہوتی ہے اور کسی کو پروٹوکول دینا تو وہ پاگل عورت تھی جسے مدینے والے جانتے تھے کہ یہ پاگل عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو مدینے کی جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیری بات سنوں گا وہ عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ساتھ لے گئی اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کئی عادیز آتی ہیں کہ کئی لونڈیاں تھیں بوڑھی وہ آپ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم ایسے ہی ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے کبھی کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی اس نے بھی کوئی سفارش کروانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش کر دی اس کا معاملہ حل ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے الحمدللہ. یہ بڑا مشکل کام ہے ایک ایسی پاگل عورت اس کو پروٹوکول دینا یہاں تو لوگ مسجد لوگوں کو بھی پروٹوکول نہیں دیتے جس کے پاس چار پیسے آ جائیں یا دنیا بھی کوئی سٹیٹس مل جائے تیسری بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں 1337 مسلم میں 2215 ایک سیاہ فام حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن اچانک فوت ہو گئی صحابہ اکرام علی امردوان نے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا دو تین دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ حبشی بڑھیا مسجد میں نظر نہیں آ رہی وہ کدھر ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں الفاظ ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑا ہلکا جانا کہ ایک بڑھی عورت ہی تھی نا صفائی کرنے والی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ارام میں ہم نے خلل سمجھتے ہوئے آپ کو انفارم نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر مبارک پر گئے اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹے تو صحیح مسلم دو ہزار دو سو پندرہ نمبر حدیث جو یہ ترک ہے مسلم کا اس میں الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کئی قبریں تھیں جو اندھیروں سے بھری ہوئی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا تو یہ بہت بڑی شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یاد کریں کہ وہاں پر وہ کسی کافر کی قبر کی بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کافر کو تو کوئی نفع اس طرح کا نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے یقیناً مسلمان ہی تھے وہ اور مسلمان تھے تو صحابہ بھی تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے آخرت کا خالی نسبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو نفع نہیں دے گی جب تک اس کے امال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم اور آپ کی شمار کے اندر ہیں ہمیں کون سا ایسا زوم ہو گیا کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ ہونا ہے جناب بعد میں پھر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اصل تو بندے کا پتھر کو نہیں پڑھنا بس اسی طرح ایکسپٹ کر ہم نے تو اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے جو کچھ بھی ہے اسی طرح ہی رہیں گے نہ نماز شروع کریں گے نہ فرائض کی پابندی اختیار کریں گے تو بڑا مشکل کام ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ہمیں اس امتی ہونے کے لاج رکھنے کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مٹ جائے آمین تیسرا کراس ریفرنس سورت القحب کی آیت نمبر چھ اور سات زبردست فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَصَفًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو کیا اس غم سے ہلاک کر لیں گے اپنی جان کو ہی ختم کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اس غم سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اِنَّا جعلنا مَا عِلَىٰ الْأَرْضِ ذِينَةً لَّ لینب لو احموم ام احسن و بے شک ہم نے زمین اور اس پر جتنی بھی زینت کی چیزیں رکھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے لینب لو احم احسن حاملہ تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون اس میں سے اچھے امال کرتا ہے تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس میں نعمتیں رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس چیز کی جانچ کی جائے کہ کون نیک کرتا ہے ملک میں بھی آیا المت الحات البل محسن وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے امال کرتا ہے تو اس آیت سے یہ بھی بات پتا چلی کہ ساری کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے ما خلق الجنہ والانسا الا ليعبدون ہم نے جنوں اور انساوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں ہماری عطا اختیار کریں۔ <تصفح> اسی ٹاپک پہ ایک اور ایت بھی آتی ہے سورۃ طہ کی جو شروع کی آیات ہیں طہ <تصفح> ما انزلنا الیک القران لتشقاء الا تذکرۃ لمن یخشى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آتے یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈرنا چاہیں اللہ کے حضور جوابدہی سے پھر ان کے لیے حکم آئے سور خواب میں فطکر بالقرآن میں خواب واحد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واد کیجیے ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہیں جو جان بوجھ کر حق بول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جیسے سورت البقرہ میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے آپ کو بھیجا تھا آپ کا کام تو ہم اما علینا علیہ البلاخ آپ کا کام نہیں ہے مگر پہنچا دینا باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اگر کوئی شخص خود ہدایت نہیں لینا چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی جو کوشش کرے گا وہ لدین جا دینا لنکیم نہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں کے لیے کھول دیں گے اسی صورت القاحف ریفرنس نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں چار بڑی اہم احدیث ہیں بڑی اٹینٹو ہو کر سننے والی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 6483 مسلم میں 5957 ہزار نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانب ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور اس آگ پر حشرات الارض اور پروانے آ آ کر گرتے ہیں ظاہر آگ پر گریں گے تو ختم ہو جائیں گے اور وہ شخص اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ وہ پروانے اور حشرات اس کے اوپر نہ گریں تو میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ تم دوزہ کی آگ میں جا کر نہ گرو اور میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں کہ تم آگ سے بچ کر میری طرف آؤ یعنی میرا راستہ اختیار کرو زہرا آپ ہی راستہ ہوگا وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے محمد ان فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے یہ کتاب بھی الفرقان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے اس کے چار ترک صحیح مسلم میں آئی یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے سات ہزار دو سو ساٹھ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی امردوان کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رگت نفل ادا کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بڑی لمبی دعا کی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باہر تھک گئے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی دو اللہ نے مجھے عطا فرما دی اور ایک دعا سے اللہ نے مجھے روک دیا صحیح مسلم سات دو جو دعائیں قبول کی کون سی پہلی دعا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت پر ایسا قہت نہ آئے کہ میری پوری امت ہی ہلاک ہو جائے جس علیہ السلام کی پوری امت ہلاک کر دی گئی سوائے چند ایمان والوں کے ایسا کوئی عذاب میری امت پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی میں نے دوسری دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ جو ان کو بالکل ختم کر کے رکھ تو اللہ تعالی نے یہ میری دعا قبول کر دی کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہونے دوں گا جو مکمل مسلمانوں کا خاتمہ کر دے ہاں مگر ان میں باہمی دشمنی رہے گی تیسری دعا جس سے روک دیا گیا وہ یہ تھی کہ میں نے دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ ہم سے مت کیجیے اور اس کی پریکٹیکل مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت فرقوں کے نام پر لڑ رہی ہے زبانوں کے نام پر سیاسی پارٹیوں کے نام پر پتہ نہیں کن کن بنیادوں کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہے اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے رسپانس میں کہ یہ آپس میں لڑیں گے بھی اور ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں چھ تین سو چار صحیح مسلم میں چار سو بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے اس دنیا ہی میں کر لی نو علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے جو نہیں مان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے سوائے اٹھہتر لوگوں کے سب کو ہلاک کیا وہ انہوں نے دعا اپنی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت والے دن میں اس دعا کی وجہ سے اپنے رب کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں گا لیکن لیکن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اشار فرمایا کہ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا پر اس حوالے سے میری پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر فورٹی وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں حدیث شفاعت کے حوالے سے بھی ایک گھنٹہ اور سینتیس منٹ کی میری گفتگو ہے پرٹیکولر صرف حدیث شفاعت کے اوپر مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں چار سو ننانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گریا اساری کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سور ابراہیم کی آئے تلاوت کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ جس نے میری تباہ کی بس وہی میرا ہے اور اے اللہ تیرے پیغمبر عیسی علیہ السلام نے تیرے حضور دعا کی تھی جو قیامت والے دن ان کا اعلان برات آئے گا سورت کی آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پیغمبروں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تو یہ یہ کہا اپنی امتوں سے اعلان برات لیکن اے اللہ امتی, امتی امتی امتی میری امت میری امت میری امت, میری امت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے اتنا روئے اتنا روئے صحیح مسلم 499 نمبر حدیث ہے یہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں پڑھ رہا میں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرئی علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے تو علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے جبری علیہ السلام اللہ کے پاس دوبارہ واپس گئے پھر آئے تو پیغام لے کر آئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں جو غمگین ہیں آپ کا غمزدہ ہونا غمزدہ بھی ہونا اور غمزدہ بھی ہونا یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے اور پھر اللہ تعالی کا پیغام دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے یہ الحمد اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمیں پوری امت کو یہ حصہ ملا صرف صحابہ کو نہیں تابعین تابعین کو نہیں بلکہ پوری امت کو یہ حصہ ملا اور اس کا ذکر اشارت قرآن پاک میں بھی موجود ہے ربو تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے کیا راضی ہوگے آسان کا ربو کا مقام محمود میں آیا قریب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے جب پوری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو اذن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حضور جو وجاہت ہے جو عزت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے اس لیے اسے مقام میں محمود کہتے ہیں ایسا مقام جس کی سب تعریف کر رہے ہوں الحمدللہ چوتھا کراس ریفرنس آپ کے پیج پہ اب یہ سائملٹینئس کنٹراسٹ ہے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درد اور اسی درد سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے منافقین جو قانونم تو صحابی تھے اوپر سے لیکن اندر سے منافق تھے چونکہ کلمہ گو تھے وہ اس کا نیگیٹو فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور وہ آپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے سورت الطوبہ آئت نمبر سکسٹی ون وہ بن حم الدین اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں وہ یقولہ ہوا عژ اور کہتے ہیں یہ تو کانوں کا کچا ہے بولے آد یہ تو میرے کان ہی ہیں ہم جھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو بھوک پر نہیں گئے میری بیوی بیمار تھی میرا بچہ بیمار تھا تو بوک میں سارے کافروں کو تو نہیں لے کے جایا گیا تھا مسلمان ہی گئے تھے نا اوپر سے تو مسلمان تھے قانون وہ صحابی تھے اندر سے منافق تھے تو پھر آپس میں باتیں کرتے تھے یہ تو میرے کان ہی ہے جیسے کان جو ہے یہ سوچ نہیں سکتا صرف سن لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن لیتے ہیں حالانکہ آپ کو ان کی شکلوں سے پتا چل جاتا تھا اتنے انٹلیکچل آدمی جس کا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہو اکیس بائیس سال کا یہاں پر ایک معمولی کا ٹیچر جو ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے اسٹوڈنٹ بہانا لگا رہا ہے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سمجھدار تھے لیکن آپ کی شفقت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری نہیں ہے یہ بد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفکت ہے اور تم کہتے ہو یہ کانوں کا کچا ہے میرے کان ہی ہے خیر ان سے فرما دیجئے نبی کا کان کان تم کہہ رہے ہو ان کا کان ہونا تمہارے حق میں خیر ہے یمین للمؤمنین یہ نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان والوں کی بات کا بھی یقین کر لیتا ہے کیونکہ قانونن تو تم مسلمان ہو اور کیوں کرتا ہے وہ رحمت اللہ آ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے یہ اس کی رحمت کی صفت ہے جو تمہارے جھوٹے بہانے سن کر بھی صرف نظر کر دیتا ہے بمار صلاح کا اللہ رحمت عالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے اب سات اللہ کی طرف سے فتوا بھی آ گیا ولین رسول اللہ کام کھول کر سن لو جو لوگ رسول اللہ کو عذیت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لهم علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے صرف عذاب نہیں دردناک عذاب اور پھر صورت العذاب میں تو کھل کر وہ آیت آئی آیت نمبر ففٹی سیون اللہ في دنیا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی لانت ہے اور اللہ نے ان کے لیے زریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے عذابم مہینہ عذابم مہینہ زریل و خوار کر اب غصہ اس میں دیکھیں کتنے ذائق میں صرف عذاب نہیں زریل و خوار کر دینے والا عذاب بولے اس کانٹیکس میں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے منافقین کے حوالے سے صحیح بخاری میں چار ہزار چھ سو بہتر صحیح مسلم میں سات ہزار ستائیس یہ کلائمیکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رحمت کا عبداللہ ابن ابئی جب مر گیا ان کے جو اس کا بیٹا تھا وہ پکا صحابی تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک کرتا آپ دے دیجئے میں نے اپنے باپ کو دفنانا ہے اس کرتے میں ظاہر قانون دو مسلمان ہی تھا منافق تھا نا قانون مسلمان تھا ڈکلیئر سے کر قبر پر گئے دفناتے وقت اور مسلم سات ہزار پچیس نمبر حدیث میں آتا ہے اپنا لواب دہن بھی عبداللہ ابن ابئی کے منہ میں ٹپکایا اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ذرا شفقت کا آپ ذرا اب میں عبداللہ ابن ابئی کے جو ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہیں بخاری اور مسلم سے بیان کروں تو ایک گھنٹہ چاہیے اس کے اوپر الگ سے اور آپ کی شفقت دیکھیں اس کے مرنے پر اور بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول کی تو پوری زندگی آپ کو تکلیفیں دیتا تھا یہ منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الطبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی تم ان کے لیے ستر بھی مغفرت کرو تو ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے کاش مجھے یہ یقین ہوتا سے کہ ستر سے زیادہ دفعہ دعا کرنے سے یہ بخشا جائے تو میں ستر سے زیادہ دفعہ بھی دعا کر دیتا اللہ اکبر کبیرا و الحمد اللہ کبیرہ سبحان اللہ بکرتا اللہ صلی اللہ محمد ولا علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد محمد ان کباب ابرحیم اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں پھر الفاظ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا اس کو دفنایا اور اللہ تعالی یہ منظر دیکھ رہا ہے آیت نازل نہیں ہوئی یہ سب کچھ جب ہو گیا اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی سورت الطوبہ آیت نمبر چوراسی ولاسلیم ولا, وَلَا, وَلَا قبری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرح کے لوگوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑنا اور نہ ہی اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہونا ہے لیکن پہلے اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی وہی بھیج سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت اور اخلاق کا ظہور اللہ تعالی نے کروایا اور اس کی برکت کے ظاہر ہوئی کہ کتنے منافقین جو عبداللہ بن ابئی کے کریکٹر سے واقف اور اس کو اپنا لیڈر مانتے تھے حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ لیمان مومن بھی بن گئے آپ کی شبکت کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور ہم اپنے اہل قبلہ اہل کلمہ بھائی کے ساتھ ریسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہاں حج کے موقع پر سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر نہ سعودی حکومت پابندی لگاتی ہے کہ جی صرف سیلفی آئیں حج کے لیے بریلوی جو بندی آلحدیز تو معذ اللہ کافر ہیں تو وہ نہیں آئیں گے نہیں سب کو آنے دیتے ہیں پتا ان کو بھی ہے کہ کلمہ گو مشرق میں اور کافر میں بڑا فرق ہے کلمہ گو جس کے اندر عقائد کی خرابی پائی جاتی ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ ہمارے قبلے کا انکار نہ کر دے قدم نبوت کا انکار نہ کر دے اللہ کا قرآن کا انکار نہ کر دے گمراہ ہو سکتا ہے بدتی ہو سکتا ہے کلمہ گو مشرق بھی ہو سکتا ہے کافر کا ہو جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> پانچواں کراس ریفرنس نکال لیجئے علی عمران کی آیت نمبر 159 کمال آیت ہے یہ یقین کریں مجھے بڑی پسند ہے پرسنلی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے غزب احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی اور وہاں پر اللہ تعالی اشاد فرما رہا ہے رہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہی ہے جو آپ ان کے لیے اتنے نرم خو ہیں آپ بڑے نرم دل ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. وَلَوْ كُنتَ الْقَلْبُ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن مزاج یا سخت دل والے ہوتے للفلک تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہوتی تو کبھی صحابہ آپ کے گرد یوں جمانا ہوتے ہیں؟ اس سے یہ بات پتا چلی کہ صرف کافروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن نے سلوک کرنا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ حوالہ دے کے پھر یہ آیت آگے چلتی ہے یہ آیت نمبر 159 سورہ نائن عمران کی کہ اے بحب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے غلطی ہوئی جو انہوں نے اس درے پر نہیں رکے اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی لیکن آپ ان کو درگزر کیجئے اور ان کے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح گھسنے شروع کیجئے اور اپنے مشوروں میں بھی ان کو شامل کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے شفیق ہیں اسی وجہ سے تو یہ آپ کے گرد جمع ہیں آپ نے اپنی شفکت نہیں چھوڑنی اس ایک نافرمانی کی وجہ سے جو میں بھی اکثر کہتا ہوں کسی کی ایک دو غلطیوں کی وجہ سے کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا اس کی اصلاح کرنی چاہیے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے حتیہ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسی گزبے غزوہ عہد کے اندر سیدنا عثمان غنی ندی اللہ تعالیٰ نے بھی جنگ کی شدت کی وجہ سے بھاگ گئے تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اب ان کے ایمان میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن ظاہر بعض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور اس میں میں ایک بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان کو مصیبت کاٹنی پڑے غزب عہد کی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے دان ومارے شہید ہو جائیں آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود بھی نہیں اگر آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آج تو ہمیں وہ ڈائریکٹ دعائیں بھی میسر نہیں ہیں آج پھر ہمارا کیا بنے گا یہ سوچنے کا مقام ہے اسی سورہ المنان ون 159 نمبر آیت کے کانٹیکس میں تین احادیث بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں چھ ہزار اور مسلم میں چھ ہزار گیارہ انس دونوں مالک کا بیان ہے دس سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور خادم کی حیثیت سے ساتھ رہے دس سال کے بچے تھے ان کی والدہ چھوڑ گئیں تو دس سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر بیس سال تھی انس بن مالک اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو اور عبداللہ اللہ بن عمر کے بعد سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں انس مالک نے ربی اللہ و تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اس تک نہیں کہا نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ یہ تھی نے کام کیوں نہیں کیا سوچ سکتا ہے کوئی شخص اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق چھ پندرہ نمبر جو اس کا ترک ہے اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک کام کہا تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جب چاہ رہے عمر کتنی تھی دس بارہ سال عمر بچوں والی عمر تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں آپ کا کام نہیں کروں گا اور کہتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں میں ان کا ضرور کروں گا لیکن اوپر سے میں نے حضور کو کہا میں نے آپ کا کام نہیں کرا بس وہ آگی محبت اور کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں نکلا بچوں میں کھیلتا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گدی سے آ کے پکڑا پیار کے ساتھ اور پیار سے بلایا انیس ارض نہیں کہا انیس پیار کے ساتھ بلایا اور کہا بیٹا میں نے تجھے کام کہا تھا تو تھی نہیں کیا تو کہتے ہیں میں نے کہا یارسول میں کرتا ہوں ابھی جا کے کرتا ہوں تو پھر میں نے جا, جا کر وہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ورنہ اتنی دیر سے باہر کھیل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اور یہاں ہوتا ہے ہمارے اسلام آباد میں تو کئی لوگوں نے اپنے پچھلے علاقوں سے لا کر چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی ان سے گھر کا کام کاج کا بھی لیتے ہیں اور بڑی بدسلوکی ان کے ساتھ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہو کر جن کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے اور جن کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ حضرت ان سب مالک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شفیق ہیں الحمدللہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار ایک سو انچاس مسلم میں دو ہزار چار سو انتیس ان سب مالک کا بیان ہے بڑی اسٹانشنگ یہ حدیث ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے راستے میں ایک پینڈو شخص ارابی آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی آپ کا اکثر لباس یہی یہ ہوتا تھا نیچے تحمد اور اوپر چادر جیسے ہم احرام کی حالت میں لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی یہ چادر بھی عام حالت میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی نجرانی چادر تھی وہ نجران کی بنی ہوئی تو کہتے ہیں وہ عرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر وہ پینڈو شخص تھا مسلمان تھا نیو مسلم اس کو کوئی ایٹیکیٹس بھی نہیں تھے سارے ایک لیول کے تو نہیں ہوتے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارا پکڑا اور زور سے کھینچا انس ابن مالک کہتا ہے، اتنی زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل سینے کے مقابلے پر آ گئے. یعنی سواری پر بیٹھے تھے یوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اس زور لگانے کی وجہ سے اور اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نشان پڑ گئے اس چادر کے اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجیے یہ مانگنے کا طریقہ آپ ذرا دیکھیں اور انس اپنے مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار نہیں آئے بلکہ مسلسل مسکرا رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے مالِ غنیمت میں سے اچھا خاصا مال دے دو اور مال دیکھ کیا بجائے غصہ کھانے کے اور نہ اپنی انسلٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تیسری حدیث صحیح مسلم میں چھ بیالیس نمبر حدیث ہے انس ابن مالک کا ہی بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی طرف تشریف لے جاتے یا اشراق کی نماز پڑھ کر جاتے تو اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنے خادموں کو پانی کے برتن دے کر مسجد کے باہر کھڑا کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ایک برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے جاتے تھے وہ برکت کے لیے رکھتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت اس پانی میں آ جائے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات سے تبسل حاصل کیا کرتے تھے آپ کے لواب دہن مبارک سے بزو کے گرے ہوئے پانی سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی اور بن مالک کہتے ہیں کہ حیران کن بات ہے بسا اوقات سخت سردیوں کا موسم ہوتا اور پانی ٹھنڈا ہوا ہوتا اور اتنے لوگ لائم بار کھڑے ہوئے ہوتے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی ناگواری نہ آتی آپ سردیوں کے موسم میں بھی اس ٹھنڈے پانی میں بار بار ہاتھ ڈالتے جاتے جتنے بند سو ڈیڑھ سو جتنے لوگ کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہیں کرتے تھے کہ جاؤ پانی گرم کر کے لے آؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفقت تھی اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں کتنی حادیث موجود ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک صاحبہ اکرام لے کر جایا کرتے تھے صحیح بُخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے حتیہ کے لو دہن لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دن جسے نہ ملتا وہ دوسرے سے ہاتھ مل کر اپنے جسم پر ملتا اسی طریقے سے یہ تو زندگی میں تھا وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک امہات المومنین اس کا دھوون شفا کے لیے صحابہ کو دیتی تھی ایون بال مبارک کا دھون یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے اس طرح کی ساری احادیث میں نے الگ سے تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیا ہے نمبر 43. وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے چھ وسیلے بتائے ہیں پانچ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان پانچ میں سے ایک وسیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات کے ساتھ اللہ کا ارب تلاش کرنا جو صحابہ کا طریقہ تھا آپ کی مبارک زندگی میں بھی اور زندگی مبارک کے بعد بھی لیکن وہ اتھینٹک ہوں یہاں پر پاکستان میں لوگوں نے کاروبار بنانے کے لیے بھی اس قسم کے خود سے تبرکات بنا لیے ہوتے ہیں اور یہاں پر تو لوگوں کی روزی روٹی بھی اس کے ذریعے چل رہی ہے انڈیا پاکستان میں تو یہ بڑی زرخیز زمین ہے اس حوالے سے بھارت ہمارے سامنے کو لیا ہے تو ہم نہ اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں کراس ریفرنس نمبر سکس اب یہ تمام آیات کے بعد آپ کو یہ آیت سمجھ گی کہ اللہ تعالی کیوں ارشاد فرما رہا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر ون سکسٹی فور لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم بيشك اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو مبوس کیا انہی میں سے یتلو علیہم آیاته و یزکیہم وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں و يعلمہم الکتاب و الحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حکمت میں بھی اولین کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت اس میں داخل ہے اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ اکرام علی رضوان اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کھلی گمراہی میں تھے بعد میں اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا لیکن ہم لوگ سٹل اسی گمرائی میں ہے کیونکہ کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہے صحابہ نے تو اسے ہردے جان بنایا تو دنیا کے امام بنے نا لیکن ہم لوگ رسول کے آنے کے بعد کتاب کے آنے کے بعد بھی گمرائی میں ہیں کیونکہ اسے استفادہ نہیں کرتے بولے اگلا کراس ریفرنس نمبر سیون سورت الحداد کی آیت نمبر سکس انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل فیصلہ سنا دیا آیت نمبر سکس منی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویا امت کی مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر اس لیے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی ہمارے ماں باپ سب لوگوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی تو اب وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں اور پوری امت آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہاں جو اہل بیت ہیں وہ الگ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ اہل بیت ہے علیہ محمد میں تمام امتی داخل ہیں اللہ صلی علی محمد و الا علی آل محمد اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اس رسپانس میں میں نے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر نائن کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاط محبت بھی ضروری ہے اطاط بھی ضروری ہے بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے اطاط کی طرف سے پیدل ہیں اور بعض لوگوں کی پورا ایمفسائز جو ہے وہ اطاط پر ہوتا ہے محبت کی چاشنی سے وہ پیدل ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں جیسے امر بالمعروف معروف ونی منکر علم اور عمل یہ جوڑے ہیں اسی طریقے سے آپ صحیح وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اس حوالے سے میں یہاں پر پانچ حدیثیں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں پندرہ نمبر حدیث کتاب الامان میں مسلم میں ایک سو انہتر نمبر حدیث کتاب الامان چیپٹر میں سعید ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ممن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی انٹرسٹنگ حدیث 6632 ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کر رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا فرتے محبت سے سیدنا عمر نے اس موقع کو حریمت جانا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ سوائے اپنی جان کے کیونکہ اپنی جان تو سب کو بڑھ کر عزیز ہوتی ہے صحیح بخاری 6632 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں پھر آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا الحمد للہ یہی صحابہ تھے و واتانہ سنا اور فوراََ نطاعت اختیار کر لی الحمدللہ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں سولہ نمبر اور مسلم میں ایک سو پینسٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں پائی جاتی ہوں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب نمبر دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے الحب اللہ ولب اللہ اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے اس کے لیے جتنا زندہ آگ میں جلنا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے تب وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا اور چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اور یہ بڑی رکت انگیز اور میری فیورٹ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار چھ سو اٹھاسی مسلم میں چھ ہزار سات سو تیرہ ایک ہابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھیں نا جی ہر قسم کے لوگ تھے کہتے ہمارے مسئلے حل کر گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی بخاری مسلم دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھی قیامت کے لیے تیاری بھی کی ہے قیامت کا پوچھ تو رہا ہے ان کو فوراً اپنی فکر پڑ گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرض پورے کرتا ہوں بہت زیادہ نفلی با... یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا مسلم شریف میں یہ سارے طور ترک اٹھا کے دیکھیے گا انہوں نے کہا میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارشاد سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ ہوں گے اس سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی کسی بات سے نہیں ہوئی اور اس کا اشارتن ذکر سورت النساء کی آیت نمبر 69 میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کا پڑوسکن لوگوں کو ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت یہ قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی اس سے زیادہ ہمیں خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی اس کے بعد انص مالک کے الفاظ ہیں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے امال نہ رسول اللہ والے ہیں نہ ابو بکر و عمر والے ہیں لیکن میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہو ہم بھی اللہ کے حضور انص ابن مالک کی دعا کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محبت کرتے ہیں ان کے صحابہ سے اہل بیل سے الہ قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرماؤ. آمین اچھا یہ لفظ ہے محبت محبت نہیں ہے یہ میم پہ پیش نہیں ہے یہ میم پر زبر ہوتی ہے محبت لفظ ہے کیونکہ عربی کا لسن محبت اللہ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں یہ بڑی حیران کن حدیث ہے شاید آپ نے نہ سنی ہو پہلے صحیح مسلم سات ہزار ایک سو پینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اے میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے اللہ اکبر یہ تو بات کہاں نکل گئی ہے حالانکہ صحابہ نے کیسی محبت کی بزو کا پانی نے نیچے گرنے دیا پسینہ مبارک لے کے جاتے تھے اپنی جانیں لٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم سات کہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے سارے گھر والے لے لے سارا مال لے لے اور صرف ایک دفعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کبیرہ اور سبحان اللہ بکرت وسیلہ اور الحمد اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور کاش یہ محبت عطاب کے جزمے میں بھی کنورٹ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس بھی کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا جائے یہ تو پانچ حدیثیں تھی دو میں تبرکن پیش کر رہا ہوں یہ ان چوبیس سے ہٹ کریں چونکہ اس کے ساتھ وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں پہلی حدیث مست امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سترہ ہزار اٹھارہ اور المستدرک للحاکم میں چھ ہزار نو سو بانوے اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے ابو عبیدہ ابن جراف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بیدہ عام آدمی نہیں اشرا مبشرہ رسول اللہ ہم سے بہتر لوگ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو میرے تمہارے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے جس طرح تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو اللہ علیہ ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے صحابہ کا مکمل ایمان تو بالغیب نہیں تھا اللہ کے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے نا قرآن سامنے نازل ہو رہا تھا پرفیکٹ اگر جو ایمان بالغب ہے وہ تو بحال میں آنے والوں کا ہے جن کے سامنے یہ معجزات نہیں ہوئے ایسے معاملات نہیں ہوئے آپ ذرا اس ایمان کے لیول کا اندازہ لگائیں نا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا جس نے یہ شخص نے یہ منظر دیکھ لیا اس کا ایمان کس لیول پہ ہوگا اور بخاری اور مسلم میں کتنی احدیث ہیں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے حتیٰ کہ جاوہ بن عبداللہ کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے صلاح دیبیا کے موقع پر ایسا پانی ان انگلیوں سے جاری ہوا کہ چودہ سو صحابہ نے پیا سٹور کر لیا جانوروں کو بلایا جانوروں کے لیے سٹور کر لیا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کفایت کر جاتا جو مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا اور یہ حضرت موسا سے بڑا موڑا ہے موسا علیہ السلام نے تو پتھر پہ آتا مار کے پانی پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے پتھر کے تو نفس میں پانی موجود ہے چشمے نہیں نکلتے لیکن انگلیوں میں سے گوشت میں سے پانی کا نکلنا ہی بہت بڑا مورزا اور بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات کے چیپٹر پڑے انسان حیران رہ جاتا ہے تو اب جن لوگوں نے یہ معاملات دیکھے تھے ان کا ایمان جس لیول پہ ہے ہم لوگ کبھی بھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے اسی لیے ہمیں بینیفٹ دیا گیا باغ میں آنے والوں کو کہ ابو بیز نے جرا جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے الحمدللہ تو یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے آج کے مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے اور دوسری حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار تین سو ترپن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور ڈبل بشارت ہے دگنی بشارت ہے بشارت ہے اور بشارت ہے تو با توبہ ڈبل بشارت ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر پہلے ہی کر گئے ہیں اچھا مصرف امام امن میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کے لیے ایک دفعہ توبہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے سات دفعہ توبہ لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں قطعہ مدلس ہے اور انت سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہ طرق جو ہے صحیح ہے صحیح ابن ابان کا کہ ڈبل بشارت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لے کر آئے تو یہ الحمدللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں تو اب ہمارا لیکچر اینڈ ہونے لگا یہ میں نے مٹھاس اس لیے پیدا کی تھی پہلے ہم ذرا تگڑے ہو جائیں اس حوالے سے کہ ہماری بھی بڑی شان ذکر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے لیے بھی محبت کے الفاظ نکلے تو یہ آخری ریفرس آپ نکال لیجیے اب ذرا تھوڑی کڑوی بات بھی ہو جائے کہ صرف دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف کہنے والے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نمازیں کوئی نہیں قبول شریعت پہ عمل کرنا کوئی نہیں قبول صرف موت قبول ہے کیونکہ نہ آج تک ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے تو ٹھیک تھراٹیکل نہ رہا ایک سیمبل لگا دیں تو اب یہ سن لیجئے آخری کراس ریفرنس نمبر ایٹ سورہ سوریہمران کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس اس سے زیادہ سخت آیات قرآن میں نہیں ہو سکتی ال ان کم تم تو اللہ فتب رونی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباح کرو یخب کم پھر اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اللہ کی محبت کا کرائیٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباح ہے اتباح اور اتبا کہتے ہیں اتات پلس محبت کو دل سے اتاط کرنا یکفر لکھوں زنو بکم اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا و غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے التی اللہ اور رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اتاط کرو اللہ اور اس کے رسول کی فن طلو لیکن پھر بھی اگر یہ منہ پھیر جائیں اللہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں سے کافروں سے محبت نہیں کرتا املاً تو پھر وہ کافر ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے عقیدے میں اگرچہ مسلمان رہے گا املاً وہ کافر ہوگا اسی کا وہ ذکر ہے منترک صلاح متعمدن فقت قبر سنبی دود میں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا املن تو کفر ہے مسلمانوں صحیح مسلم کتاب الامان میں حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کی نماز ہے تو عمل تو وہ کافر ہو گیا عقیدے میں اب مسلمان ہے اور یہ بھی ایک جو ٹوٹا پھوٹا عقیدہ ہے یہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ اللہ سلب کر سکتا ہے بد کے سبب بڑا ڈرنے کا مقام ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں, میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر دس کے نام سے تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے اور وہ جو اس سے پہلے آیت گزری تھی یترو علیہم آیا لقد من اللہ مکمنین اصبا سفیم رسولہ اس کے کانٹیکس میں مسئلہ نمبر دو کے نام سے تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو موجود ہے صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے بال اس آیت میں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر اللہ تعالی کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے تو رسول اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ کی پیروی کرنا نہیں ہے وہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فن ہے ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی تباہ کرو تو بھائی رسول سے جب محبت کریں گے پھر کس کی تباہ کریں گے رسول کی جب اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ کی پیروی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے آخر میں میں آنکھیں کھولنے والی حدیث بیان کروں گا آئی اوپننگ اور یہی وہ حدیث ہے جو لوگ آدھی بیان کرتے ہیں جس نے لا لا اللہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا صحیح بخاری انٹرنیشنل لمبنگ کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب و چیپٹر میں امام بخاری کا پورا باب باندھا ہے انہوں نے آخر میں جا کر کتاب تو ہی چیپٹر سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب و سننة. کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا اب انکار آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید آپ کو رسول نہ مانا صحابہ نے کہا من اب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو آپ نے بڑا پرفیکٹ جملہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جو حدیث شروع ہوئی تھی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی کون سی جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا پریکٹیکلی تو انکار کر دیا جب اپنے نفس کی خواہش قرآن نہیں کہتا افرائی تنخا الا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا قرآن تو اس سے بھی بڑا فتویٰ لگاتا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے پر وہ تو خدا بنا رہا ہے بنا رہا ہے اپنی خواہش نفس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی لیکن لیکن لیکن آپ کو آج کوشچن آنسر جو سیشن ہے چالیس منٹ کا اس میں سے صرف پندرہ منٹ کی قربانی مزید دینی ہوگی کیونکہ آج ہماری سینچری مکمل ہوئی ہے اختلافی مسئلہ نمبر یہ ہنڈریڈ ہے تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے حوالے سے کلیریفکیشن دینا چاہتا ہوں یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے اسی طریقے سے فیس بک کے اعتبار سے میں چاہ ہوں کہ میری طرف سے کلیریفکیشن چلی جائے تاکہ کوئی ایشو اس میں باقی نہ رہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے آپ الحمد صلی علی محمد محمد کما صلی اعلیٰ ابروہی ملا علی ابروہید مجید اللہ مبارک علام محمد علی محمد کما علی علی حمید بارک ابروہیم علی بروحیم اِن احمد ام مجید یہ میری گزارشات چھوٹے چھوٹے آٹھ علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اللہ پندرہ منٹ میں کور ہو جائیں گے اور آٹھ کی نسبت میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث کے جو وضو پڑھ کر وضو کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اشد اللہ الہ اہ وحد اللہ شریق لا وہ اشد ون محمد ان ابد ہُسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے یہ آٹھ علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے ٹل پوائنٹ نمبر ون بھائی ہماری جو یہ قرآن کلاسز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز سولہ اکتوبر دو دس کو ہفتے کے دن ہی سے ہوا تھا چھ اور سات ذکادہ چودہ سو اکتیس ہجری کی درمیانی رات اور آج بھی اکتوبر کا دوسرا اشرا ہے وہی اشرا وہ سولہ اکتوبر تھی آج گیارہ اکتوبر دو چودہ اور پندرہ اور سولہ زولہجا چودہ سو ہجری کی درمیانی رات ہے تقریباً پورے چار سال ہو چکے ہیں ہماری ان قرآن کلاسز کو الحمد ان چار سالوں میں کل ایک سو قرآن کلاسز ہماری ہوئی جو پرٹیکولر قرآن کلاسز ہوئی ایک سو چھالیس. اور اس کے علاوہ بتیس اسپیشل لیکچرز بھی ہوئے مختلف مواقع پر ربیع الاول کے مہینے میں اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں اور یہ الحمدللہ تمام کے تمام لیکچرز ویڈیو پہ ریکارڈ ہیں اور انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اور ٹین ڈاٹ بی کے پر موجود ہیں الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو ان ایک سو چھیالیس قرآن کلاسز میں ہی سے کچھ کلپس الگ کر کے اور کچھ اسپیشل لیکچرز انہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروا کر اور اس کے علاوہ بھی جو ہوئے ہمارے کل سو اختلافی مسائل اپلوڈ ہو چکے ہیں آج اس کی سینچری مکمل ہوئی ہے سو اختلافی مسائل اور یہ ٹوٹل ایک سو بارہ نشستوں میں مکمل ہوئے کیونکہ کچھ اختلافی مسائل ایسی تھے جن کے ایک سے زیادہ پارٹس تھے جیسے حج کے چار تھے اے بی سی ڈی اس کے علاوہ کئی لیکچرز ہیں جن کے اے اور بی پارٹس بھی موجود ہیں تو یہ ایک سو بارہ نشستوں میں سو اختلافی مسائل ہمارے مکمل ہوئے تو یہ جو ہمارے سو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے بتیس تو اسپیشل لیکچرز تھے چھتیس مکمل کلاسز تھیں قرآن کی اور چوالیس ایسے تھے جو کہ انہی اسپیشل لیکچرز اور قرآن کلاسز میں سے کلپس اٹھائے گئے تھے یہ ٹوٹل ایک سو بارہ نشستیں سو اختلافی مسائل ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے علمی پوائنٹ نمبر تھری بھائیو یہ تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو پر موجود ہیں جو چینل تیس اپریل دو ہزار نو کو بنایا گیا اور اس کے بعد حکمت عملی کے تحت نیا چینل ہم نے بنایا چوبیس فروری دو ہزار بارہ کو جو میرے نام پر تھا انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے پیچھے کوئی میری اپنی مشہوری کرنا مقصد نہیں تھا کئی ایک وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کہ لوگ میرے نام پر چینل بنا کر تو کوئی اور معاملہ شروع کر دیں تو میں نے اس کو سیو کیا کہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر ایک یوٹیوب ٹیوب کا چینل بن جائے تو یہ چوبیس فروری دو بارہ کو ہمارا دوسرا چینل بنا اور پھر یہ دسمبر دو تیرہ کو ہم نے ٹیون ڈاٹ پی کے پر بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بنایا تاکہ پروکسی کے ذریعے لیکچرز یوٹیوب سے نہ کھولنے پڑے کیونکہ پاکستان میں پابندی ہے ہاک کی آواز کے اوپر پابندی ہے اس کے پیچھے کوئی اسلامی انٹینشن نہیں ہے سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا چاہیے بیسیکلی ہاک کی آواز ٹی وی چینل سے تو جا نہیں سکتی ہمارے پاس تو یہی سوشل میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا جس پہ گورنمنٹ نے بدنیتی کے ساتھ اس وقت کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ معاملہ کھولیں اس کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ پروکسی کی ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئی ہے اور اب وہ ویب سائٹ جو ایک عام آدمی کھول نہیں سکتا تھا اس کو بھی اب طریقہ پتہ چل گیا کہ جناب ہاٹ اسپاٹ شیلڈ یا اسپاٹ پلس جو ہے وہ کریں یا پلے ایٹ ڈاٹ پی کے یا اس قسم کی, کی پروکسیز کے ذریعے آپ کھول لیں تو گوگل پر اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں صرف انجینئر محمد علی مرزا تو وہ مکمل گوگل کی سرچ پہ آ جائے گا کہ یہ ویب سائٹ ہے اہل سنت ڈاٹ کام یہ یوٹیوب کا چینل ہے یہ ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل ہے یہ فیس بک کے اوپر پیج بنا ہوا ہے یہ وہ تمام چیزیں گوگل پہ لکھنے سے آ جاتی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو تلاش کرنا علمی پوائنٹ نمبر فور بھائی وہ ہماری ویب سائٹ تیس محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کو لانچ ہوئی تھی اہل سنت پاگ ڈاٹ کام چھبیس دسمبر دو کو اس ویب سائٹ کو بھی ریگولرلی وزٹ کیا کریں اہل اور اس کے پیچھے حکمت تھی اہل سنت پاک یعنی فرقہ اہل سنت نہ کہ اہل سنت پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فار منہج کے پاک ہونے کے لیے بھی کہ اہل سنت کی فکر ہے میں نے اس کے علاوہ کوئی اور نام اس لیے نہیں رکھا کہ جب بھی کتاب و سنت کے صرف نام پر بات شروع کی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے کوئی نیا فرقہ بنا لیا تو ہم اسی اہل سنت کی فکر پہ ہیں جو صحابہ تابعین اور طبع تابعین کی تھی فکر نہیں فرقہ نہیں تھا فکر تھی اس کی بنیاد تو انہوں نے مسجدوں کے باہر کسی قسم کی, کی کوئی اپنی ڈیمانسٹریشن نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈکلیئر کریں اس میں میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے فرقہ واریت اور علماء و بزرگ اور اتحاد امت جو بارہ لیکچرز کا کلپ ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ سارے مسئلے بیان کر دیے الحمد تو ایل سنت پارک ڈاٹ کام آپ وزٹ کریں تو اس کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہماری مینیو بنا ہوا ہے بڑا یوزر فرینڈلی ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کو کھولیں اس پر سچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے کتابیں مل جائیں گی احادیث والا کھولیں تو کتب ستا اس کے اندر موجود ہے اور جو لیسز تلاش کرنے کے لیے بڑی آسانی کی گئی ہے کہ میں نے مین کے اوپر ہی چار بڑے بڑے آئیکن رائٹ پہ بنا دیے ہیں سب سے اوپر قرآن کلاسز کا ہے مین آئکن اور اس کے نیچے اختلافی مسائل کا اسی طریقے سے سوال و جواب کی نشستوں کا ہے اور لیفٹ میں ہمارا من ڈکلیئر ہوا ہوا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو آپ تمام اختلافی مسائل کو کلک کریں تو یہ سارے اردو میں ان کی پوری ڈیٹیل کھل جائے گی کہ اختلافی مسئلہ نمبر ون یہ ہے اردو میں لکھا ہوا ٹو تھری فور جتنے ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے انشاءاللہ بھائیو یہ تمام ویڈیو لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب کی پابندی کی وجہ سے ہم نے ٹیون پہ بھی اب اپ کر دیے ہیں لیکن اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جتنے لیکچر اپلوڈ ہیں وہ لنکڈ ہیں یوٹیوب سے اس لیے پاکستان میں وہ نہیں کھلتے مجھے لوگ ای میل بھی کرتے ہیں فون پہ بھی نہیں کھل رہے تو وہ پروکسی کے ذریعے کھلیں گے اور یہ بڑی اچھی پروکسی بھائی نے بتائی تھی playit.pk اٹ ڈاٹ پی کے پی ایل اے اس میں آپ لا کر لنک کاپی کریں ایک دو تین ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ اس کو کلک کریں تو وہ اس کو چلا دے گا اور بڑی زبردست یہ پروسیس ہے اس کے علاوہ بھی اور پروسیس بھی موجود ہیں پوائنٹ نمبر فائیو. یوٹیوب کا ایک فائدہ ہے کہ اس میں پوری پلے لسٹ ہماری انجینئر محمد علی مرزا پہ موجود ہے پران کلاسز کی پلے لسٹ ہے آپ اس کو اگر پلے کریں گے اس کو کلک کریں گے تو صرف پران کلاسز جتنی ہیں وہ کھل جائیں گی تفتیف سے ایک سے لے کر ایک تک اور اسی طریقے سے اختلافی مسائل والی الگ سے اس کو کلک کریں گے تو سارے اختلافی مسائل کھل جائیں گے اسی طریقے سے ربی الاول کی ایک بنی ہوئی ہے ایک محرم کی بنی ہوئی ہے رمضان مبارک کی بنی ہوئی ہے ہرش ریلیٹڈ بنی ہوئی ہے یہ پلے لسٹ وہاں بنی ہے وہاں آپ رومن لینگویج میں جو ہے وہ آپ کو پورا پورا نام بھی لکھا ہوا مل جائے گا یوٹیوب پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی اسی طریقے سے حمد تلاوت اور ناچ وغیرہ بھی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے ہمارے چینلس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مسئلہ نمبر یا لیکچر نمبر ڈھونڈا جا سکتا ہے یوٹیوب کے چینل کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر سکس بھائیو اگر کوئی لیکچر نہ ملے تو بجائے فیس بک پہ کامنٹس کرنے کے یا یوٹیوب کے ہمارے چینل کے اوپر کسی لیکچر کے اندر کامنٹس کرنے کے مجھے ڈائریکٹ ای میل کریں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہ ڈاٹ کام یہ ای میل ایڈریس ہے یہ ہم اکثر بول لیتے ہیں ایٹ دا ریٹ آف یہ لفظ غلط ہے ایٹ دا ریٹ لفظ نہیں ہے ایٹ ہوتا ہے ایٹ مرزا انڈر اسکور فائیو ایٹ ڈاٹ کام یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے جس میں میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلس کے جواب پوری دنیا سے آتی ہیں الحمدللہ شاید ہی کوئی جگہ ہو اور الحمدللہ اس میں بھی کوئی آر نہیں مجھے کہنے میں کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہی اردو ہے تقریباً دنیا کے ساٹھ سے ستر فیصد لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں چاہے وہ لکھنے کے اعتبار سے الفابیٹس ڈفرینٹ ہوں لیکن سمجھتے اور بولتے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان اس وقت پریکٹیکلی اردو بن چکی ہے الحمدللہ تو ایمیز آتی ہیں انگلش میں آئے تو زیادہ میں کنوینئنٹ ہوتا ہوں انگلش میں جواب دینے میں ذرا مجھے زیادہ آسانی رہتی ہے رومن پڑھنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے بارل میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ اور میں یہ چونکہ اسپیشل موقع ہے میں پھر وہ بات رپیٹ کر دوں کہ الحمد میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین دے کر اور چار پڑھ کر دیا ہے کیونکہ بھائی جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین سما آمین اور میں یہاں پر وہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر بات کر دوں کہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی اور میں نے تو کئی جماعتیں پھر دعوت اسلامی بھی تبلیغی جماعت بھی اور بڑی جماعتیں تمام مقادب فکر کی دعوت کے حوالے سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ سینا بسینہ دعوت کی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی جس طرح مجھے دنیاوی طور پہ بھی ایک ایگزیکٹو جاب دی الحمدللہ اور دین کے اعتبار سے بھی بڑی آسانی میرے لیے کر دی کہ میں ای دعوت کرتا ہوں الیکٹرانک دعوت کہ روزانہ مجھے درجنوں بساؤ کا سینکڑوں ای میلز کے جواب دینے پڑتے ہیں اور گھنٹوں میرے ای میلز کے جواب میں جاتے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے الحمد اور ایسے ایسے مسئلے جو عام لوگوں کی کیپبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا جواب دے سکیں یا لوگ شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے کیونکہ علماء فوراً فتوا لگا دیتے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعوت کی توفیق دی ہے الحمد علمی پوائنٹ نمبر سیون سیکنڈ لاسٹ وہ ہے بھائیو فیس بک سے ریلیٹڈ تو میں پھر یہ اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کا واحد ذریعہ مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے میرے نام پر فیس بک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں محمد علی مرزا کے نام سے اہل سنت پاک کے نام سے بھی فیس ایڈریس ہے یہ میرا آفیشیل فیس بک کا ایڈریس نہیں ہے اور اس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ میرا آفیشیل نہیں ہے اور اس حوالے سے میرا اعلان برات ہے کہ اس پہ جو بھی پوسٹ آئے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن اس پہ جتنے ویڈیو کلپس آتے ہیں وہ انڈورس ہیں میں اس کو الحمدللہ آن کرتا ہوں اور بزا میں خود ویڈیو کلپس بھائیوں کو بھیج دیتا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کر دیں یہ اس وقت کی ضرورت ہے اس کلپ کو وہاں پر ڈال دیں تو اعلان برات سے مراد صرف یہ ہے کہ اس پر جتنی پوسٹ لگتی ہے سب کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے صرف میرے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور الحمدللہ کوئی جواب اس پر وہ کمنٹس کرنے ہیں تو مجھے ای میل کریں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ڈاٹ کام پہ بجائے یہ کہ آپ فیس بک کے اوپر بھی ڈال دیں میں وہ نہیں پڑھتا اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کچھ بھائی ہیں اور الحمدللہ للہ آپ کو حیرانگی ہوگی بھائی اور بہنیں دونوں انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی میلز اور فیمل جو مل کے ان اکاؤنٹس کو چلاتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے الحمدللہ میری اس حوالے سے میرے ساتھ مدد کی ہے اللہ تعالیٰ جو من انصاری اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے تو ان لوگوں نے ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس حوالے سے اور میں ان کی کوششوں کو الحمد اللہ دلی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں آخری علمی پوائنٹ نمبر آٹھ اور وہ ہے بھائیوں میرے ویڈیو لیکچرز کو بغیر تبدیلی کے اور اسی طریقے سے تمام ریسرچ کو بغیر تبدیلی کے چھاپنے کی اجازت ہے میری طرف سے بغیر تبدیلی کے یہ شرط ہے اور ان کی ڈی وی ڈیز سی ڈیز بنا کے لوگ پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے ای میلز آتی ہیں سعودی عرب سے آسٹریلیا سے امریکہ سے انگلینڈ سے افریقہ سے رشیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے الحمدللہ جہاں پر اور یہ الحمدللہ پاکستان کے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں پوری دنیا میں دعوت کے حوالے سے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انڈیا کے لوگ ہیں تو وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ میرا یہ تمام اختلافی مسائل خصوصاً جو یہ سو آج مکمل ہوئے یہ تھری جی پی فارمیٹ جو موبائل کا ہے جو عام موبائل بھی چلا دیتا ہے سستے سستا موبائل بھی ویڈیو اس میں یہ آٹھ جی بی کے اندر اندر یہ تمام سو کے سو اختلافی مسائل بڑے آرام سے آ جاتے ہیں سات جی بی کا یہ ٹوٹل ڈیٹا بنتا ہے تو کئی موبائل لوگوں کے پاس ہیں جن کے اندر میموری جو ہے وہ بتیس جی بی تک ہوتی ہے تو اس کے لیے صرف آٹھ جی بی سات جی بی چاہیے تو یہ کارڈ آپ خود بھی لیں اور لوگوں کو بہترین تحفہ بھی میں لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ یہ لیکس سارے ڈال کے تو ایک آٹھ جی بی کا کارڈ گفٹ کر دیں ساڑھے تین سو روپے کا کارڈ پاکستان میں تقریباً مل رہا ہے ساڑھے تین ڈالر اس کی قیمت بنتی ہے تو یہ دیں تو بڑی نیکی ہے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ اس حوالے سے اور میں پھر آخر میں وہی اعلان کر دوں کہ مجھ سے رابطے کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ ای میل میں خود دیکھتا ہوں یہ میرا ذاتی میل ایڈریس ہے الحمد اور اگر کسی کو میرا فون نمبر چاہیے ہوگا تو وہ مجھے ای میل کرے گا میرا فون نمبر میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی کسی فیس بک پہ کوئی میرا فون نمبر مانگے تو نہ دیں میں پہلے ہی بڑی مشکل سے اتنی فون کال سنتا ہوں اور میں متحمل نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ فون کالس کو سن سکوں کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ ملازم بھی ہوں اور آٹھ گھنٹے مجھے وہاں بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے فل ٹائم ابھی میں دعوت کے لیے وقت نہیں ہوں لیکن اس حوالے سے فل ٹائم ہوں کہ جب بھی مجھے آفس میں بھی ٹائم ملے لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور میں اپنے ای کے جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے میری مدد کی ہے بارہ جس نے مجھے فون کرنا ہو تو پہلے مجھے ایک ٹیکسٹ کر دے تاکہ میری اویلیبلٹی بھی چیک ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ بدگمانی کرے کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا بعض اوقات میں واقعی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ میں یہ فون کال اٹھا سکوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جس بات میں آج تک جتنے بھی یہ لیکچر چار سالوں میں ہوئے کوئی بھی غلط بات میرے منہ سے جذبات کی وجہ سے نکل گئی ہو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے اور معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی تو بھی کتاب فرمائے سبحان اک اللہ دکھ اشد اللہ